المن وحدہ میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد السلام عليكم و الله اللہ وبرکاتہ شیخ ابو مصعب صور فک اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقمۃ السلامیہ يعني عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد اللہ تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں الحمد دو اسباق سیرت نبویہ معطرہ مبارکہ میں ہو چکے ہیں اور آج ہمارا تیسرا سبق ہے جیسے کہ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو یہ معلوم ہو چلا ہے کہ پیغمبر علیہ صلاح وسلام بدر کے مقام پر اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں آئے اور اللہ جل جلالہ نے شہادت کے دیوانوں کو دنیا کے عاشقوں پر فتح عطا کی یہ فتح بعض لوگوں کو راس نہیں آئی اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے مدینہ منورہ کی جو حالت تھی مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا اسے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں مدینہ منورہ جس وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت مختلف قسم کے لوگ رہتے تھے نمبر ایک مسلمان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نمبر دو منافقین جن کا سربراہ عبداللہ بن اوبے بن سلول تھا نمبر تین یہود جن کے مختلف قبیلے مدینے میں رہتے تھے بنو قینقا بنو نظیر بنو قریضہ یہ نام آپ اچھی طرح یاد رکھیں اس لیے کہ آگے ہمیں ان مقامات اور ناموں کی ضرورت پڑے گی بنو قینق بنو نذیر بنو یہ یہودیوں کے تین قبیلے مدینے میں رہتے تھے اور مشرقین یعنی وہ لوگ جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور گاؤں دیہات میں رہا کرتے تھے مدینے کے اطراف میں نمبر پانچ جاسوس قال اللہ تعالیٰ وفیق ام سما یعنی اے مسلمانوں آپ لوگوں کی صفوں میں ان یہودیوں کے نصرانیوں کے اور مشرقین کے جاسوس رہتے ہیں اگرچہ یہ آیت خصوصی طور پر یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن یہاں ہم جاسوس کے تذکرے میں یہ بات عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ جاسوس جو ہے وہ چاہے یہودیوں کا ہو چاہے نصرانیوں کا ہو چاہے مشرقین کا ہو مسلمانوں کا دشمن ہے گویا کہ مدینہ منورہ میں پانچ قسم کے لوگ رہا کرتے تھے نمبر ایک مسلمان نمبر دو منافقین نمبر تین یہود نمبر چار مشرقین نمبر پانچ جاسوس اب جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود تعداد کم ہونے کے باوجود طاقت اور قوت کم ہونے کے اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی تو یہ فتح بعض لوگوں کو راس نہیں آئی اور بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور بعض لوگ اسے ہسم نہیں کر سکے کہ کیسے اتنی تھوڑی تعداد میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی عارض کر دوں کہ جنگ بدر میں جو مسلمان نکلے تھے ان کے پاس صرف آٹھ تلواریں تھیں بات سمجھ آ رہی ہے آٹھ تلواریں تھیں اور کفار کی تعداد ایک ہزار تھی یعنی ایک ہزار تلواروں کا آٹھ تلواروں نے مقابلہ کیا تو منافقین اور یہودیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مظفر اور کفار کے خلاف غالب و منصور اور جیت کر واپس لوٹے ستر کفار کے مشرقین کے سردار مردار ہوئے اور ستر قیدی بن کر زنجیروں میں لائے جا رہے ہیں فوج اد الود اقتغرت خلوب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم جنگ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے امن میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دل بدل چکے ہیں فقط عالم احمد نصر المسلم نبی بدر جنگے بدر میں مسلمانوں کی جیت نے انہیں بہت ہی تکلیف اور درد میں مبتلا کر دیا بہت پریشان ہو گئے وہ ولم یہ واللم یسبر اعلی کتمان مافی نفوسہ اور وہ اتنے پریشان ہوئے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام اور ان کے مبارک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو خوشی ملی اس خوشی کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ اپنے غصے کو بھی قابو نہیں کر سکے ان کی زبانوں سے ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ نکل گئیں ان کے دلوں کی جو باتیں تھیں وہ ان کی زبانوں پر آ گئیں کہ تم لوگ ان سے لڑے ہو جیتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہیں کیا معلوم جنگ کیا ہوتی ہے مکہ والوں کو کیا معلوم جنگ کیا ہوتی ہے ہم سے لڑو تب پتا چلے تمہیں میرے دوستو یہاں پر میں ایک بہت ہی اہم نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو یہود ہیں جو اس زمانے میں پوری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالک ہیں پوری دنیا کو غلام بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کا رزق اپنے ہاتھ میں لینے کی کوششوں میں مصروف ہیں ہمیں یہود کی طبیعت سے اور ان کی عادت اور خصلت اور ان کی چالوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا جب سفر ختم ہو گیا تو مسافروں کے سردار نے قافلے کے سردار نے اس یہودی کو بلایا اور کہا کہ تم واقعی یہودی ہو سچے یہودی ہو تم اس نے کہا بالکل تو قافلے کے سردار نے کہا کہ لگتا تو نہیں کہا کیوں کہا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہودی ہر وقت سازش کرتے ہیں مکر کرتے ہیں دھوکا اور فریب کرتے ہیں لیکن تم تو بہت اچھے آدمی ہو اور بہت سادے آدمی ہو اور بہت نیک آدمی ہو تم نے کسی کو نہ تکلیف پہنچائی نہ پریشان کیا تو وہ یہودی مسکرایا اور اس نے کہا کہ بابا سادے آپ ہو میں سادہ نہیں ہوں آپ نے جو بات کی ہے کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں یہ تو ہمارا دینی تقاضا ہے یہ تو ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مارو کاٹو تو سردار نے کہا کہ لیکن تم نے تو کچھ نہیں کیا کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو قافلے کے لوگ ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہوشیار اور بہت ہی زیادہ محتاط تھے جہاں بھی رکھتے تھے وہاں پہرا ہوتا تھا چوکیداری کا نظام تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تو اس لیے میں آخر کیا کرتا تھا کہ جب آپ کے مسلمان ساتھی کسی سائے میں کھڑے ہوتے تھے تو میں مسلمانوں کے سائے پر بات سمجھ میں آ رہی ہے مسلمانوں کے جسم کے جو سائے ہیں ان کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ کر مسلمانوں کے سائےوں کو رگڑا کرتا تھا کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ مسلمانوں کے خلاف جو بغض اور نفرت اور جو دشمنی میرے دل میں ہے اور میرے دین کا تقاضا ہے اس کا اظہار تو کروں تو میں نے تو کیا ہے بات سمجھ رہی ہے مسلمانوں کے جسم کے جو سائے ہیں اس کے اوپر میں اپنے پاؤں رکھتا تھا اور روندہ کرتا تھا مسلمانوں کے سایوں کو یہ کفار خصوصی طور پر یہودی انتہائی درجے کے بدبخت اور انتہائی درجے کے قبیص ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ نے بھی قرآن کریم میں یہودیوں کو اور مشرقین کو عیسائیوں سے بھی زیادہ سخت دشمن اور سخت نفرت اور عداوت رکھنے والا بتایا ہے لتاجنا شدہ سے آدا و تلدین آ منو الہودا و مسلمانوں کے خلاف سب سے سخت عداوت نفرت اور دشمنی رکھنے والے کون ہیں یہودی ہیں اور مشرقین ہیں اس زمانے کے یہودی اور شیعہ یہ بھی مشرقین ہیں یہ سخت ترین دشمنی عداوت اور نفرت مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتا دوں کہ اس زمانے میں ہمیں دو قسم کے یہودیوں سے پالا پڑا ہے دو قسم کے یہودیوں سے ہمارا واسطہ ہے ایک ظاہری یہودی ہے جن کا مرکز اسرائیل ہے اور ایک باطنی اور خفیہ یہودی ہے جن کا مرکز ایران اور تہران ہے شیعہ ہے کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی یہودیوں سے کسی خیر کی توقع رکھنا یہ ممکن نہیں کوئی نادان ہی ہوگا کوئی احمق ہی ہوگا کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو کہ یہودیوں سے چاہے وہ باطنی یہودی ہوں چاہے وہ ظاہری یہودی ہوں ان سے خیر کی توقع رکھتا ہوگا میرے بھائیو جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ مدینے میں تین یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے جن میں سے ایک بنو قینقا تھا بنو قینق اس مسلمانوں کی کامیابی پر بہت زیادہ خفا تھے بہت زیادہ پریشان تھے اس لیے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے پر تل گئے کہ یہ تو کوئی جنگ نہیں تھی جنگ تو ہم تمہیں دکھائیں یہ وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا اپنے ریڈیو اور ٹیلیویژن چینلوں کو انہوں نے شروع کر دیا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے اور ایک مسلمان عورت کے پردے کے ساتھ بھی انہوں نے بے کی جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا وہ اپنے قلوں میں مقید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ جاری رکھا حتیٰ کہ وہ تسلیم ہوئے وہ سرینڈر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال دیا اور وہ شام کی طرف باغ چلے شام کی طرف نکل گئے وہ یہاں ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے ایک ہی وقت میں تمام دشمنوں کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آکر ایک ہی وقت میں بیک وقت منافقین کے خلاف یہودیوں کے خلاف مشرقین کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا بلکہ مکہ کے مشرقین کے خلاف جنگ میں مصروف رہے اور آہستہ آہستہ دوسرے دشمنوں کا کام ہوتا رہا اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی جو معطر سیرت ہے اور, اور جو ان کی مبارک سیاست ہے وہ یہ ہے کہ سب دشمنوں سے ایک ہی وقت میں جنگ مت کرو بلکہ جو اہم ترین دشمن ہو اس کے خلاف مہاظہ کی جائے اور دوسرے دشمنوں کو دوسرے طریقوں سے کمزور کیا جائے وصلی اللہ تعالی علا خیری خلق ہی محمد ولا وصحبی اجمائن سبحان اک الم وحمد کشد و تستخر قطب علیق وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ